الحمد للہ رب الرمین وسلاۃ والسلام علیہ سید البیٰ المسلی الما باخبہ صحیح بخاری سنن ابن ماجہ سنن عبید اور مسلم سیدنا انس بن مالک پردی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم جب غزوہ طبوت پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس بھی وادی میں اترے جس بھی راستے میں چلے یا جو کچھ بھی ہم نے خرچ کیا اس سارے کچھ میں کچھ ایسے لوگ بھی اس کے اجر میں برابر کے شریک ہیں جو مدینے میں موجود ہیں یعنی ہمارے ساتھ نہیں آئے غزوے کے لیے نہیں نکلے ہیں مدینہ میں ہی لیکن ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور اس اجر پا رہے ہیں ان اعمال کا اجر انہیں بھی مل رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے کہ وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ شریک ہیں فرمایا حوا سا حم العض وہ عذر کی وجہ سے مدینہ میں رہے ہیں ان کی آنے کی نیت تھی ارادہ تھا پختہ آنے کا لیکن عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو عذر کی وجہ سے چونکہ وہ نہیں آ سکے اگر ان کا عذر شرعی نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ آتے اس لیے ان کی نیت آنے کی تھی آنے کی غذبے میں شامل ہونے کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں جہاد کا برابر اجر و ثواب دے رہا یہ ہے حسن نیت کہ بندہ اگر اچھی نیت کرتا ہے ارادہ پختہ کرتا ہے پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ کام کر نہیں پاتا پھر بھی اس کو اس کام کا پورا پورا اجر ملے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی وہ مسجد میں آتا ہے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے لیکن جب مسجد میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے اسے بھی نماز با جماعت ادا کرنے کا اجر ملے گا جان بوجھ کے لیٹ نہیں مثال کے طور پہ آپ یہ لگا لیں کہ ذہن میں ہے کہ عصر کا وقت ہے عصر کی جماعت ہے سوا چار بجے یہ سوچ کر ایک مسجد میں پہنچا تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں تو جماعت کا ٹائم سوا چار نہیں بلکہ چار بجے تھا وہ اپنی طرف سے وقت پہ آیا ہے لیکن آگے ٹائم شیڈول کچھ اور تھا تبدیل ہو چکا تھا تو اب ایسے آدمی کو نیت اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی تھی تو اس کو جماعت کا پورا پورا اجر اور ثواب ملے گا یہ حسن نیت کا اچھی نیت کا نتیجہ ہے کہ نیت کی وجہ سے بندے کو عمل کا پورا پورا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو علیہ نہیں